ماذا تفعل ذلك؟ سوف من المشركين في إياه لمنتقني فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لكوانه عبد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبدله مهما ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون المشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين أحدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المبتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرقونكم بأخوارهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسفون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فسدوا عن سبيله إنهم ساء ما يعملون لا يرطبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المحترون فإن رتابوا وقالوا السلاة وآتوا السلاة فإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لطوم يعلمون محمد الن صلی اللہ علیہکیم الباد فعض الحمنۃ بسم اللہ ربلی صدر صلی اللہ احد من المشرقين اگر مشرمي مشركين میں سے, میں سے کوئی ایک اس استجارہ کا آپ سے پناہ مانگے فاجر ہو پس اس کو پناہ دو حتیٰ یہاں تک یسما کلام اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے قرآن سن لے ثم اس کے بعد ابلغ ہو اس کو پہنچا دو ماں منح اس کی امن کی جگہ اس کے اپنے آبائش ہے ذالک کا بیان نہ ہوں قوم اللہ یہ اس وجہ سے کہ ایسی قوم ہے یعنی مشرقین جو علم نہیں رکھتے جو قرآن کو جانتے نہیں ہیں سر طبع کے ابتدائی میں آیات میں کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے مقاطعہ اور بیزاری کا ذکر تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ بیان ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ معاہدے تھے کچھ کے ساتھ نہیں تھے اور کچھ لوگوں نے معاہدے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے تھے انہوں نے توڑا تھا تو ان کے خلاف بہت سخت ہو کمایا تھا کہ ان کو اعلان کر دو برات کا اعلان کر دو اور ان کو یہاں سے مکہ سے نکال دو چار مہینے کا مہلتوں کو دیکھیں اور اس کے بعد نہ ہو تو ان کو جہاں بھی پکڑو اس کو قتل کرو اور ان کو قید کرو اور ان کی گھات میں بیٹھ جاؤ وہ ساری آیت کا تفصیل سے ہے تو پھر اس کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ اگر وہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور نیک نیکامال کریں تو ان کی سب کچھ قبول کیا جائے گا اور وہ واپس توبہ کا روازن ان کے لیے کھلا رکھا گیا گا تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اگر مشرقین میں سے معاہدے کا ٹائم گزر بھی جائے چار مہینے کا ٹائم گزر بھی جائے یا ٹائم کے دوران ہی اگر مشرقین یا کافر آپ کے پاس آنا چاہیں اور ایمان کے بارے میں دین کے بارے میں جاننا چاہیں کیونکہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو دین کی دعوت نہیں پہنچی اور آج بھی دنیا میں لاکھوں ایسے انسان ہیں کروڑوں ایسے انسان ہیں جن کو دین کی دعوت نہیں پہنچی کس نے پہنچائی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور مسلمان نے کسی نے ان کو دین کی دعوت جو ہے وہ نہیں پہنچائی تو کون ان کو پہنچائے گا اس وجہ سے اس آیت میں وہ ایکسیپشن دی جا رہی ہے کہ وہ نہ مشرقی نہ اگر مشرق میں سے کوئی ایک استجارہ کا تجھ سے پناہ مانگے فاجر آپ کے ہاں آنا چاہے آپ سے پناہ مانگے کہ ہم آپ کے ہاں رہنا چاہتے کچھ کے لیے دین سیکھنا چاہتے دن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کو پناہ دو حد تیسما کلام اللہ اور پھر خوب ان کو اللہ کا کلام سناؤ تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے دین کی دعوت دو ان کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ سما ابلغمنا پھر اس کے بعد اس کو ان کی امن کی جگہ پہ, پہ پہنچا دو حضرت علی اللہ سے ایک کافر نے پوچھا سلح الدیبیہ کے بعد اور فتح کے بعد کہ اب تو آپ لوگوں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ اگر مشرقین ہو تو اس کو نکال دو نہ ہو تو قتل کر دو اب اگر ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں دین سیکھنے کے لیے یا دین کی بات تو کیا آپ ہمیں قتل کریں گے یا کوئی بھی کافر آنا چاہتے ہیں تو قتل کریں گے آپ لوگوں کو تو اس نے کہا کہ نہیں پھر یہ قرآن کی یہ آئے تو ان کو سنائی کہ نہیں آپ آئیں قرآن سنیں آپ کو اپنی جگہ تک یعنی بے حفاظت پہنچایا جائے گا اس کے بعد پھر آپ کی مرضی کہ آپ دن قبول کرتے ہیں کہ نبی. اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمہ کا ذاق کے جس نے نبوت کا جھوٹھا دعویٰ کیا ہوا تھا دو اپنے نمائندے قاصر جو سفیر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے بھیجا ان کو اور یہ تک کہا کہ میں بھی نبی ہوں اور میرے ساتھ نبوت میں آپ شراکت کریں پارٹنر بنائیں مجھے بھی نبوت ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاصدوں سے کہا کہ کیا تم اس کو مسلمہ کو مانتے ہو کہ وہ نبی ہے اس کی شہادت دیتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ نبی ہیں تو نبی کریم صلہ وسلم ان پہ غصہ ہوئی اور کہا کہ اگر سفیروں کا یا قاصدوں کا قتل جائز ہوتا اس کو میں ناجائز نہ سمجھتا تو آپ کی میں گرد اڑا دیتا کیونکہ مطلب ہے کہ ایک اللہ کے نبی کے سامنے ایک جھوٹے شخص کہ آپ تعریف کر رہے ہیں اور اس کو نبوت میں شمولیت کے لیے آپ ان کی طرف سے قاصد بن کے آئے ہیں تو اگر کوئی امن لے کے آئے قاصد بن کے آ جائے سفیر بن کے آ جائے ٹھیک ہے یا مسلمانوں کے پاس ویسے دین کو سمجھنے کے لیے آ جائے تو اس کے ساتھ مقاتلہ کرنا یا اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا یہ اسلام جائز نہیں ان کو پناہ دو ان کو اللہ کا کلام سناؤ تو پھر وہ بندے جو آئے تھے قاصد وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد ابو وہ کسدیکلوں کے دور میں جو مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی ہوئی تو وہ پھر پکڑا گیا تھا وہ بندہ جنگ میں تو اس کو پھر اس وقت قتل کیا گیا کہ اب تو تم قاصد نہیں ہے تو اس کو پھر قتل کیا گیا وہ تو سارے باقی لوگ بھی قتل ہو رہے تھے جو مسلم و خزاں سکتے تو اس وقت پھر ان کو قتل کیا گیا تو یہ مسلمانوں کی اسٹیٹ میں ابھی بھی یہ حکم ہے اس اسایت سے جو مسائل نکالے گئے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی اسٹیٹ میں کوئی آئے دین سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے کسی کو حق کی تلاش ہوتی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوئی چیز ایک پڑھ لیتے ہیں ایون آج بھی یورپ میں امریکہ میں کتنے لوگ کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک چیز ان کو حق سمجھ آ جاتی ہے کہ شاید یہ حق ہے تو اس کی تلاش میں وہ چلتے ہیں تو وہ جہاں بھی مسلم کنٹری میں جائیں تو پھر مسلمان ملکوں کی یہ لازمی ہے ان پہ تو ان کو قرآن کی تعلیم دے ان کو دین کی دعوت دے یہ مسلمانوں پہ لازم ہے تو ان کو وہ چیز سمجھا دیں اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ ان کے ملکوں کے ساتھ تو ہماری لڑائی ہو رہی چائنیز نیوزیئر کو اغوا کر کے قتل کر دو فلانے کو قتل کر دو ٹھیک ہے تو یہ نہیں پھر اس کو آپ نے بحفاظت اپنی جگہ پہ پہنچانا ہے یعنی ان کو ایگزٹ دینا ہے کہ اپنی جگہ پہ وہ چلا جائے اور کوئی تعارظ نہیں کرنا لا فی دین زبردستی کسی کا غلا کارکن مسلمان نہیں بنانا ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ چلا جائے اور اس کے بعد وہ ڈیسائڈ کر لے کہ اس نے دین قبول کر لے یا نہیں کم از کم حق کی دعوت وہ سنے گا اس کے بعد اطمینان حجت اس پہ ہو جاتی ہے وہ اگر نہیں قبول کرتا اور کسی جنگ میں آپ کے سامنے آتے ہے تو پھر وہ واجب القتل ہوتا ہے اس کو پھر جنگ کی صورت میں تین اپسن دیے جاتے ہیں کہ آ تو ایمان قبول کرو نہ ہو تو جیزیہ دو جزیا دے کے رہو. رہو لیکن امن سے رہو اور تیسری یہ ہے کہ اگر دونوں شرط قبول نہیں تو پھر جنگ کرو تو پھر یہ طریقہ ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سنا کے ان کو پھر امن سے ان کی جگہ پہ پہنچا دون دا نہ قوم لایا لگو یہ ایسے قوم ہے جو نہیں جانتے یعنی بہت سارے اگر کافر بھی ہے انسان تو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا ساری امت کے لیے قیامت تک کے لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو اس کا پیغام کون پہنچائے گا اگر ہم آج ہی سارے کافروں کو ختم کر دیں دنیا سے پہلے تو پی پاسبل ہی نہیں ہے مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں اگر آج سارے کافر ختم ہو جائیں ٹھیک ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے تو دن کی دعوت کس کو پہنچائی جائے گی تو دن صاف نہیں ہو جائے گا تو دین تو مطلب کہ اسلام جو ہے وہ تو قیامت کے لیے جتنے رہے, تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے کیسے ممکن ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرقوں کا کوئی عہد ہو وعدہ ہو اللہ کے ساتھ یا اس کے رسول کے ساتھ الزین آہت تم الحرام مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے عہد کیا مثاق کیا کانٹریکٹ کیا ان المسد الحرام مسجد الحرام کے پاس فمستقام پھر جس وقت تک وہ قائم رہے لکم تمہاری لیے اس معاہدے پہ فسطیم و تو تم بھی ان کے لیے معاہدے پہ قائم رہو ان انہب المتقین بے شک اللہ تعالی متقین کو پسند کرتے ہیں تو دیکھیں یہ جو چھ آیات اب گزری ان آیات میں یہ نو ہجری کا واقعہ ہیں کہ ابوٹ صدیق رنو کا میرے حج بنا کے جو بھیجا گیا تھا اور اس وقت پھر اس کے بعد ازاد کلیل رنو آئے اور اس نے پھر یہ آیات جو ہیں وہ سنائے یہ تو اس موقع کے لیے تھی امپورٹینس اس براد کی اتنی زیادتی تھی کہ مضمون اس کا باقی صورت کے ساتھ بعد میں آ رہے ہیں جو غزب تبوک ہوا اور اس کے بعد کے حکام ہیں وہ بعد میں آ رہے ہیں لیکن ان آیات کی اتنی امپارٹینس تھی کہ جو قرآن کی ترتیب ہے اس میں ان کو پہلے رکھا گیا ہے اب جو آیت ہم نے پڑھی یعنی کیف یکون المشرکینہ یہ صلیحدیبیہ کی بات کی آیات ہے فتح مقے کے موقع کی آیات ہے ٹھیک ہے تو اب یہ مطلب کہ نو ہجری والی بات نہیں ہے آٹھ ہجری والی بات ان آیات میں ہو رہی ہے کیف یکون المشرکین عہد الہند اللہ ہے کہ کیسے ہو سکتے ہیں مشرقین کا احد اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اب صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ دس سال کے لیے ہوا تھا کہ دس سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے اور جو قبیلہ نبی کرم السل اسلم کے ساتھ ہونا چاہے وہ ہو جائے جو قریش کے ساتھ ہونا چاہے وہ ہو جائے تو پھر ان کے کچھ قبیلے نبی کرم السل اسلم کے ساتھ ہو گئے تھے اور کچھ قبیلے جو ہے وہ قریش کے ساتھ ہو گئے تھے پھر انہوں نے غداری کی وہ ایک قبیلے نے بن بکر نے بنو فضا پہ حملہ کیا ان کے لوگوں کو قتل کیا قریش بھی ان میں شامل تھے لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے تھے جیسے ذکر ہوا تھا کہ بنو کنانا کے جو بنو زمرہ تھے بنو مدلش تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدے تھا انہوں نے کسی قسم کی اس میں کمی کوتاہی نہیں کی تھی تو باقی جو مشرقین تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے معاہدے توڑے کہ یہ مشرق کیسے اللہ اور اس کے ساتھ رسول کے ساتھ عہد نبھائیں گے یہ تو ان کا ارادہ ہی نہیں ہے یہ تو عہد نبھان نبھاتے ہی نہیں ہے اور انہوں نے وعدے ہمیشہ جو ہیں وہ توڑے ہیں اِّ الزی نے آحت الحرام مگر وہ لوگ جن کے ساتھ آپ لوگوں نے مسجد حرام یعنی حرم شریف میں ان کے ساتھ عہد کیا ہے وہ کون تھی وہی بنو کنانا بنو زمرہ بنو مدلج ان کے ساتھ نبی کریم وسلم کے ماہرے تھے انہوں نے نہیں توڑا تھا تو ان کو ماہرے کا کہا گیا کہ ان کے ساتھ کنٹینیو رکھا جائے معاہدہ وہی لاس درس میں بات ہوئی تھی کہ کئی قسم کے لوگ تھے ایک تو وہ مشرقین جنہوں نے خود ہدیبیا کے بعد جو ماہرے کو توڑا تھا بنو بکر کی مدد کر کے تو پھر فتح مکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ حملہ کیا اور وہ سب کو جو ہے وہ مسلمان کیا دوسرے وہ قبائل تھے جو جنگ میں شامل نہیں تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے امن کے معاہدے کیے ہوئے تھے کہ ہم لڑیں گے نہیں کسی نے بغیر مدت کے تعیم ان کے کی کام کیا تھا عہد کیا تھا کسی نے ایک مدت تک پراپر ٹائم تک جسے بنوکنانہ وغیرہ کے نو مہینے رہتے تھے تو ان کو نو مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا اور باقی جن کے ساتھ ان ٹائم کے لیے تھا تو ان کو صرف چار مہینے کا کہا گیا تھا کہ چار مہینے آپ کے پاس ٹائم ہے یا ایمان لاؤ توبہ کرو ٹھیک ہے اور یا یہ جگہ جو ہے وہ خالی کرو تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مشرقین کے ساتھ اب کوئی عہد نہیں انہوں نے یہ حدیبیہ میں بھی نافرمانی کی عہد کو توڑا اور صرف ان لوگوں کے ساتھ عہد کو قائم رکھو جن کے ساتھ آپ آلریڈی آپ کے معاہدہ ہو چکے ہیں اور وہ کوئی ڈیوییشن نہیں کرے فمستان رکھوں فسطیم رکھوم جس وقت تک وہ معاہدے پہ قائم رہے آپ بھی ان کے ساتھ معاہدے پہ قائم رہے نانیول آف پیس کانٹریکٹ وہ ڈکلیئر کر دو کہ یہ جو آپ کا ٹائم گزر جائے گا نو وار پیک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ٹھیک ہے لیکن یہ ٹائم ان کے پاس پورا کر دو جب تک وہ اس کو اپوز نہ کریں اپنے عمل سے ان اللہقی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں تقوع والوں کو ہر جگہ جنگ کے معاملات ہو لڑائی کے معاملات ہو قتل کے معاملات ہو ہر جگہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھو کہ اس میں اللہ کے کیا حکم ہے یہی تقوا ہے اور اللہ تقوع والوں کو پسند کر کیف یظہر علیہ لا یع قبوفی کم کیسے ان کے ساتھ عہد ہو سکتا ہے کیسے ان کے ساتھ صلاح ہو سکتی ہے ان کافروں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ وہی یظہر علیہ کم کہ اگر یہ غلبہ پائیں تجھ پہ تجھ پہ غالب آ جائیں لا یر قبوفی قوم علم ولازم میں تو یہ لحاظ نہ کریں مراقبہ نہ کریں لحاظ نہ کرے آپ کو مہلت نہ دیں یر قبو کے معنی مختلف آتے ہیں مہلت دینا لحاظ کرنا رعایت کرنا مراقبہ کرنا کسی کے ساتھ یعنی تو یہ کچھ بھی رعایت نہیں کریں گے نہ آپ کو مہلت دیں گی علّ ولازم اللہ, اللہ قرآبداری کا یہ قرآبداری کا بھی رعایت نہیں کریں گے لحاظ نہیں کریں گے رشتے داری کی ولازم اور نہ کسی عہد و پیمان کی جو زبانی باتیں آپ کے ساتھ قول و اقرار کیا ہے وادی کیے ہیں عہد کیے ہیں ریٹن ایگریمنٹس کیے ہیں نہ یہ ان کی پرواہ کریں گے اگر آپ کے اوپر غالب آ جائیں اور نہ یہ کسی رشتداری داری کا پاس رکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ان کے رشتہ دار تھے نا ان کافروں کے قریش کے ابو لہب کون تھے ان کے سگے چچا تھے ان میں جمیل کون تھی جو راستے میں کانٹے بچاتی تھی اور برا بلا کہتی تھی چچی تھی اس طریقے سے ابو جہل کون تھا وہ بھی قریبی رشتہ دار تھے ابو سفیان لوگ کون تھے سب قریبی رشتہ دار تھے تو نبی کو معاف نہیں کیا اور پھر ابو جندل رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے موقع پہ آتے ہیں مسلمان ہو کے اور معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں مسلمانوں کی طرف لیکن باپ اس کا کہتے ہیں کافر ہے وہ کافر کی طرف سے اگریمنٹ کے لیے آیا تھا کہ نہیں اس کو واپس کر دو اور زنجیروں میں پکڑ کے اس کو لے جاتے ہیں قید کرتے ہیں تو باپ بیٹے کے لیے اگر کفر پہ نہیں ہے تو اسلام پہ ہے تو باپ بیٹے کے لیے روادار نہیں ہے के بھائی کے لیے روادار نہیں ہے چچا بھتیجی کے لیے روادار نہیں ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی رشتے داری کا بھی لحاظ نہیں رکھیں گے کافی مشرق اور نہ کسی عہد و پیمان کا کور کا تو یہ کیسے مطلب کہ اللہ کے ساتھ یا رسول کے ساتھ اپنا یعنی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کلیئر کٹ کہ ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیں کیا کر رہے ہیں یہ اردو نہ کم افواہ یہ آپ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں صرف باتوں کے ساتھ زبان کے ساتھ اپنی منہ سے نکلی ہوئی بات افواہ منہ کو کہتے ہیں جو منہ میں ان کی زبان ہے صرف زبان سے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ طئے اور ان کے دل انکار کرنے والے ہیں ابا انکار ان کے دل اس چیز کو نہیں مانتے اندر سے یہ بالکل مسلمانوں کی کسی خیر خائی میں نہیں ہے زبانی آپ کے ساتھ ایسی وعدے کر رہے ہیں کہ آپ راضی رہیں اور ان کو کچھ نہ کہیں لیکن اندر سے یہ جو ہے بالکل اپنے عمل سے اور ہر لحاظ سے یہ اس کا انکار کرنے والے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا وقت فرم فاصق اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں اللہ کی راہ پہ نہ چلنا اللہ کی بات نہ مانا یہی سب سے بڑا فسق ہے خواہشات چلنا کا اتباح کرتا ہے یہی فصل ہے خواہشات کا اتباق کرتے ہیں ابو جہل سے جب کہا گیا تھا کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ اس نے صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے. وہ پتہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے صرف لا الہ الا اللہ وہ بھی تو خدا کو مانتے تھی. اللہ کو مانتے تھی. اللہ کا تو اربوں میں کام ہے وہ اگر بت کی بھی پوجا کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے تو ان کو پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا کیا مطلب تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اس طرح اشتروب آیات اللہ سمنن القلیلہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں یا جنہوں نے خریدا ہے اللہ کی آیات کے بدلے سمنن القلیلہ بہت توڑی قیمت فسد و انصبیل اور یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے ان نہ ہمسا اما کان یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں بہت برا ہے یہ جو عمل کر رہے ہیں یعنی یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں یہ جو کفر اور شیپ کر رہے ہیں مسلمانوں وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اللہ کی آیات کی کم کی قیمت لگائی ہے اللہ کی آیات کی کم قیمت کیسے لگائی ہے اس طریقے سے کہ حق ان کے پاس آ ہے اور جانتی بھی ہے جانتی بھی ہے کہ یہ نبی اللہ کے رسول ہے اور ساری چیزیں اور اللہ حق ہے لیکن صرف اپنی سرداری کی وجہ سے یا دنیاوی مفاد کی وجہ سے حق کا انکار کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہے کہ قلیل دنیا متاو دنیا قلیل دنیا یہ توڑی سی ہے صرف ایک لا الہ لائر کے مقابلے میں اگر ساری دنیا کو ایک پرڑے میں رکھا جائے الہ کو دوسرے میں تو وہ پردہ باری ہو جائے گا تو ساری دنیا بھی اگر کسی کو مل جائے تو وہ بھی بہت توڑی ہے ایمان کے مقابلے میں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیات کے بدلے میں دنیا کی بہت تھوڑی قیمت لے رہے ہیں فسد ان سے اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں ایک تو اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اس پہ ظلم کرتے ٹھیک ہے وہ آزا کاٹے گئے اور ان کو ریت پہ لٹایا گیا ان کے اوپر پتھر رکھے گئے اور پھر نہ صرف یہ کہ وہاں سے ایک یمن میں لونڈی تھی گانا بجانے والی گانا گانے والی تو اس کو حارث ایک کافر تھے وہ نے کے آئے کہ نبی کا کلام نہ سنو یہ آپ کو پچھلے بدشاہوں کی کیسے سنایا کرے گی تو لوگ لوگوں کو جمع کرتے تھے کہ قرآن نہ سناؤ اور یہ سنو تو اس طریقے سے ہر کوشش کافر انہوں نے کی تھی کہ اللہ کے راستے سے روکا جائے یا ملود یہ جو عمل کر رہے ہیں بہت برا ہے یعنی جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اچھا نہیں کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی تو اللہ تعالی بھی ان کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے عمال بہت برے ہیں اس کی سزا پھر آپ کو ملے گی لا قبول مومن آپ کبھی لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں اور یہ کسی مومن کا بھی لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں اگر عام مومنی یہ تو نبی کی پہلے تو نبی سے اب یہ کافر کسی مومن کا بھی لحاظ نہیں رکھیں گے اگر وہ ان کے دین پہ نہیں ہے جیسے قرآن نے کہا ہے کہ ولندر دام کا یہود وسارہ حتم الگ کہ یہود نصارہ آپ سے راضی نہیں گے جب تک آپ اس کے دین پہ نہیں آئیں گے اگر دین پہ ان کے آتے ہیں آپ ان کے ساتھ ان جیسے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ یہ کفر پہ ہے اور آپ اسلام پہ ہے تو کبھی آپ لوگوں کا وہ ٹائی اپ نہیں ہو سکتا تو کہا جا رہا ہے کہ مومن یہ لحاظ نہیں رکھیں گے رعایت نہیں رکھیں گے کسی بھی مومن کے لیے اللہ اس کی رشتہ داری کا ولا ذمہ اور نہ کسی عہد و پیمان کا وربل ایگریمنٹ ہو یا ریٹن ایگریمنٹ ہو یا رشتہ داری ہو ٹھیک ہے تو لینیج ہو تو کسی چیز کا یہ جی لحاظ نہیں رکھیں گے وہ اولا اکام اور یہ حد سے گزرنے والے ہیں ہمیشہ جو نیویشن کی تھی وہ کافروں نے کی تھی مشرقین نے کی تھی ہر معاہدے کے توڑنے کے لیے تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ حد سے گزر جانے والے ہیں فینتاب وقام الصلاح اور اگر یہ توبہ کرے اور نماز کو قائم کرے وہ تو اور زکوۃ ادا کرے بس یہ تمہارے کو اب پوری دنیا میں جو کسی مذہب پہ ہوتے ہیں اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے پہلے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جیسے جیوز میں ہے کہ جیو بائی برتھی جیو ہوگا ہندوؤں میں بھی یہی تھا اب تو وہ مطلب کہ وہ کر رہے ہیں سنگھن اور شدید کے طریقے یا دوسرے اگر واپسی لیکن اگر کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ ذات پات اور ان چکروں میں وہ پڑ جاتے ہیں اب کوئی گاڈ فاربیٹ اگر کوئی آج ہندو بن جائے تو اس کو براہمن والا سٹیٹس نہیں دیں گے ٹھیک ہے اس کو مطلب کہ لوور لیول پہ رکھیں گے لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے جو بھی تھا اب ایک دفعہ توبہ کیا ایمان لے آیا اور پھر آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھی اور زکوات بھی دی پھر یہ تمہارے بھائی ہیں مطلب کہ اس کے ساتھ جو رشتے داری ہے وہ بھائی بندی کی ہو گئی بس پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اسلام کا جو فرق ہے ان اکرم اکمد اللہ القاف فرق صرف تقوا کا ہے جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے باقی نیو مسلم اولڈ مسلم یہ کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے سب پھر بھائی بھائی ہیں وہ نفصل الآیات الاقوام اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو نشانیوں کو اس قوم کے لیے تاکہ وہ جان جائیں جاننے والے کے لیے اور یعنی انفارمیشن دینے کے لیے ان کے علم میں لانے کے لیے اور جو قوم عمل کرنا چاہتی ہے علم چاہتی ہے تو ان کے لیے ہم ساری چیزیں تفصیل سے بیان کریں دیکھیں کتنی تفصیل سے ایک ایک چیز بیان ہو رہی ہے کانٹیکٹس کے بارے میں سوشل ایونٹس کے بارے میں ان کے ساتھ انٹرنیشنل جو معاہدے ہیں ان کا لحاظ رکھنے کے بارے میں جیسے اگر کوئی لڑ سے مسلمانوں کے ملک میں ابھی بھی کافی اگر آنا چاہیں کافر اگر آنا چاہیں تو وہ اگر ویزا لے کے آتے ہے تو اس کو بھی امن اگر ان کے ملک کے ساتھ آپ کی لڑائی شروع ہو جائے اور یہ آپ کے ملک میں کافر رہ رہے ہیں لیکن ویزا لے کے آئے ہو ایک اگریمنٹ ویزا آپ ایشو کر دے اس کو تو آپ اس کو قتل نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ملک کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں یہ بھی اپنے ملک میں جب واپس جائے گا اگر پھر وہ دشمن کی طرف سے لڑنا چاہتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ لڑ سکتے تو اتنا اسلام کا مطلب کہ ہر چیز کو کھول کھو کے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے اور لوگوں کو عقل آ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امن تک پھر نصیب فرمائے صلی اللہ تعالیٰ خیر قل کی محمد و علی برحمت تھوڑا سا آپ نے رس کیا اسٹارٹ میں آپ کی آپ کی دلچسپی کی باتیں تھی اس میں بھی اس اسلام کو اپ Pomisêm, سے نہیں کر سکتے ہیں بس دیکھیے مسلمان سے خطرہ نہیں ہے کفر کو پریکٹسنگ مسلم سے خطرہ ہے جو اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ایک بندے انفرادی طور پر بہت نیک ہے وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اس سے ساری رات تعجب پڑتا ہے یا اس کو کچھ نہیں کہیں گے محسن... باہ... لیکن... न... لیکن اگر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں چینج لانا چاہتے ہیں تو پھر ہو سب ان کو تکلیف ہوتی ہے قدرت عبداللہ بمر و رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ارشاد فرمایا چالیس نیکیاں ہیں جن میں اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ اپنی بکری کسی کو دے دے کہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا کر مالک کو واپس کر دے پھر جو شخص ان میں سے کسی بات پر بھی اس عمل کے طواف کی امید میں اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس پر یقین کے ساتھ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے چالیس نیکیوں کی وضاحت وظاہر اس وجہ سے نہیں فرمائی کہ ہر آدمی اس وجہ سے نہیں فرمائی کہ آدمی ہر نیکی کو یہ سمجھ کر کرنے لگے کہ شاید یہ نیکی بھی ان چالیس میں شامل ہو جن کی فضیلت حدیث میں ذکر کی گئی ہے مقصود یہ ہے کہ انسان ہر عمل کو ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ کرے یعنی اس عمل پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اور اس عمل پر بتائے گئے فضائل کے دھیان کے ساتھ کرے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو تو وہ ثواب کے دو تیراعت لے کر واپس ہوگا جن میں سے ہر تیراک گویا اور پہاڑ کے برابر ہوگا اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے دفن ہونے تک ساتھ نہ رہے تو وہ ثواب ایک تیراک لے کر واپس ہوگا فائدہ تیراک دھرم کا بارہواں حصہ ہوتا ہے کیونکہ اس زمانے میں مزدوروں کو ان کے کام کی اجرت فراعت کے حساب سے دی جاتی تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وجی وسلم نے بھی اس موقع پر تیراک کا لفظ ارشاد فرمایا اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ اس کو دنیا کا تیرا نہ سمجھا جائے بلکہ یہ ثواب آخرت کے تیراعت کا ہوگا جو دنیا کے تیراعت کے مقابلے میں اتنا بڑا ہوگا جتنا بہت پہاڑ اس کے مقابلے میں بڑا اور عظیم الشان درود شریف بڑھے